إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شبه أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادية له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله الله بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا جو لوگ ایمان لائیں اور نیک اعمال کریں اولا کا خیر البریہ یہ تمام مخلوقات میں سب سے اچھی مخلوق ہے انسان اپنے نصب اپنے مال اور اپنی خوبصورتی اپنا حسن اپنی ملکیت اپنی صحت کی وجہ سے اللہ کے نزدیک اونچا نہیں بنتا ہے بلکہ اگر انسان کے پاس ایمان ہو اور اس کے پاس اعمال ہوں تو ایسا انسان اللہ کے نزدیک قیمتی ہے بنیادی طور پر اللہ کے پاس دو تقسیمیں ہیں دو جماعتوں میں دو گروہوں میں انسان تقسیم ہوتا ہے قیامت کے دن واقعی طور پر انجام کے اعتبار سے انسانوں کو دو حصوں میں بانٹ دیا جائے گا سور یاسین میں جیسے اللہ نے فرمایا وہ ممتاز الجرمون اے مجرموں آج تم الگ ہو جاؤ تو ایک تو اللہ کے نزدیک متقی بندے ہیں نیک بندے ہیں صالحین ہیں اور دوسرے اللہ کے نزدیک جو بندے ہیں وہ فاجر و فاسق بندے ہیں جو قیامت کے دن اللہ کی میزان میں اللہ کے ترازو میں مجرم قرار پائیں گے لیکن یہ جرم یا یہ صلاح انسان کی اس کے اعمال سے متعلق ہے یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے پر کوئی لقب لگا دے ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کسی علاقے کی بنیاد پر یا کسی نسل کی بنیاد پر اللہ کے ہاں پر عہدے بٹتے ہیں ایسا نہیں ہوتا ہے اللہ کے ہاں پر جنت کا مقام دنیا کا شرف اور آخرت میں حشر میں عزت کا مقام انسان کے ایمان اور اس کے اعمال کی بنیاد پر تے قرار پاتا ہے اللہ تعالی نے اسی آیت میں فرمایا ان لوین آ من آمد الصالحاصی اولا خیر البری کہ جو لوگ ایمان لائیں جو اپنے عقیدے کو صحیح کر لیں جو اللہ کی اس کے رسول کی تمام باتوں پر ایمان لے آئے یہ ایمان والے ہیں ان لدین آ وہ لوگ جو ایمان لائے وہ عامل اور جنہوں نے نیک اعمال کی ہے جو نیک اعمال کرتے رہے الا خیر البری دو چیزیں ہیں جن کی بنیاد پر ایک انسان اللہ کے ہاں مقبول قرار پاتا ہے اور ان دو باتوں کی بنیاد پر ایک انسان کو اللہ تعالی دوسری مخلوقات بلکہ تمام انسانوں کے مقابلے میں بہتر انسان اس کو قرار دیتا ہے وہ دو باتیں کیا ہیں ایک ہے ایمان اور دوسرے نیک اعمال ایک عقیدے کا صحیح ہونا اور دوسرے اس کے اعمال کا صحیح ہونا عقیدے کا صحیح ہونا کیا ہے انسان کے عقائد قرآن و سنت کی بنیاد پر ہوں اور جیسا عقیدہ صحابہ کا تھا ویسا عقیدہ انسان کا ہو اور اسی طرح سے اس کے ایمان میں شرک اور کفر کی ملاوٹ نہ ہو ایسا نہ ہو کہ ایک بات کو مانتا ہو دوسری کو نہیں مانتا ہے اللہ کو معبود مانتا ہے اللہ کے ساتھ دوسروں کی بھی عبادت کرتا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ انسان کا ایمان صحیح ہو اور ایمان صحیح ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا ایمان قوی بھی ہو مضبوط ایمان اللہ پر بھروسہ اللہ پر یقین اور دوسری چیز انسان کے اعمال صحیح ہو اعمال صحیح ہو کا کیا مطلب ہے ان اعمال میں اخلاص اور ان اعمال میں اتباع سننا چھو. آدمی کا عمل صحیح کب ہوتا ہے آخرت کی میزان میں اللہ کے نزدیک اللہ کے ترازو میں انسان کا عمل صحیح اس وقت ہوتا ہے جب اس عمل میں ایک تو اخلاص ہو یعنی وہ عمل خالص اللہ کے لیے کیا جائے دکھاوے کے لیے نہ کیا جائے نام کے لیے شہرت کے لیے نہ کیا جائے اور دوسرے یہ کہ وہ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جب عمل سنت کے مطابق ہوتا ہے تو اللہ کے نزدیک وہ عمل صحیح ہو جاتا ہے جیسے اچھے اور برے کی تقسیم اللہ کے نزدیک ہے اچھے اعمال میں اچھے انسانوں میں بھی اللہ کے نزدیک مراتب ہیں جیسے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا ان نہ اکرمکم اند اللہ اطخار کو تم میں اللہ کے نزدیک زیادہ شرف والے وہ ہیں جو زیادہ تقوی والے ہیں ان اکرم اکم اللہ اطکا کو تم میں زیادہ شرف والے اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو زیادہ تقوی والے ہیں انسان کا جس قدر تقوی ہوگا اس قدر اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا ہوگا ایک آدمی اگر چاہتا ہے کہ اللہ کے نزدیک عزت والا بنے اللہ کے نزدیک اس کو مقام ملے اللہ کے ہاں اس کا رتبا اونچا ہو جائے ایسے انسان کے لیے شرط بتائی گئی کہ اس کے پاس تقویٰ ہونا چاہیے پھر چھوٹے درجے والا تقویٰ اگر کسی کے پاس ہے تو اللہ کے نزدیک اس کا درجہ بھی چھوٹا ہے لیکن اعلی درجے کا تقویٰ اگر کسی کے پاس ہے گناہوں سے بچنے کا مزاج اگر کسی میں ہے تو ایسا انسان اللہ کے ہاں زیادہ اونچے شرف والا ہے جیسے اللہ کے پاس اچھے برے کی تقسیم ہے اچھوں میں بھی اللہ کے ہاں پر مراتب ہے اس کو اچھے لوگوں میں بھی اللہ کے ہاں پر مراطی میں جس درجے کی دینداری انسان کی ہوگی اس درجے کا آخرت میں اللہ کے ہاں انسان کا مقام ہوگا جیسے لوگوں کی تقسیم اللہ کے ہاں پر ہے آلہ اور ادنا اللہ کے ہاں پر یہ تقسیم اعمال کے اعتبار سے ہے اور اعمال میں بھی اللہ تعالی نے گناہوں کا معاملہ ہو یا نیکیوں کا معاملہ ہو اللہ تعالیٰ نے ان میں مراتب رکھے ہیں جیسے آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہوں کے سلسلے میں بتلایا کہ سب سے زیادہ بڑا گناہ اور بڑے گناہوں میں بڑا گنا اگر کوئی ہے تو وہ شرک ہے اکبر القبائر الشراق بلّہ سارے کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے تو گناہ بھی سب ایک مرتبے کے نہیں ہوتے ہیں ان تج تنبو قبا ارامات انہوں نائن ہو نقب فرائن کم سیاتی کم اللہ تعالیٰ نے اگر تم بڑے بڑے بھاری گناہوں سے بچتے رہو تو ہم باقی غلطیوں کی باقی جو سیاحت تمہارے ہیں کوتایاں تمہاری ہیں ان کا کپارا کر دیں گے تو گناہوں میں بھی دو قسم کے گنا ہوتے ہیں بڑے گنا اور دوسرے چھوٹے گناہ اور بڑے گناہوں میں اور بڑے گناہ بھی ہیں بہت ہی بھیاانک قسم کے اور سات گناہ ہیں جو حدیث میں جن کا تذکرہ آیا ہے اور ان میں بھی سب سے بڑا گنا اگر دیکھا جائے تو وہ شرک ہے اسی طرح سے نیکیوں کا بھی معاملہ ہے نیکیوں میں بھی ایک نیکی دوسری نیکی سے بڑی ہوتی ہے ساری نیکیاں برابر نہیں ہوتی ہیں نیکیوں کا مرتبہ ایک دوسرے سے الگ ہوتا ہے آخرت میں نجات کے اعتبار سے اور اجر کے اعتبار سے ہر نیکی قیمتی ہے لیکن بعض نیکیاں دوسری نیکیوں سے زیادہ بڑھ کر ہوتی ہیں بعض اوقات دوسرے اوقات سے فضیلت میں بڑے ہوئے ہوتے ہیں بعض جگہوں پر نیکی کرنا زیادہ ثواب دلاتا ہے جگہ کے اعتبار سے وقت کے اعتبار سے حالت کے اعتبار سے نیکیوں کا ثواب بدلتا رہتا ہے اور بہت ساری نیکیاں دوسری نیکیوں سے زیادہ بہت سارے اعمال دوسرے اعمال سے زیادہ نیکیوں والے ہوتے ہیں تو اگر انسان کو ان چیزوں کا علم ہو تو ایک مختصر سی زندگی اللہ نے اس کو دی ہے وہ عقل مندی کے ساتھ نیکیاں چن کے برابر ایسی نیکیاں کرے گا جس سے اسی وقت میں وہ زیادہ سے زیادہ کمائے آدمی آج بھی سوچتا ہے کہ اگر اس کے پاس تھوڑا وقت ہے وہ سوچتا ہے اتنی زندگی بیس سال پچیس سال تیس سال میں ہم کو کروڑ پتی بننا ہے تو کوئی ایسا بزنس کیا جائے جس کے اندر کام کم ہو وقت کم لگے اور پیسہ زیادہ آئے دنیا کے اعتبار سے آدمی سوچتا ہے یہی معاملہ عقلمند لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دین میں بھی رکھا ہے کہ کوئی آدمی جنت میں جانا چاہتا ہے اور کم وقت میں وہ زیادہ نیکیاں کرنا چاہتا ہے بڑی بڑی نیکیاں کرنا چاہتا ہے تو کون سے وقت میں نیکی کا اللہ کے نزدیک وزن بڑھ جاتا ہے کون سی جگہوں پر نیکیاں زیادہ ملتی ہیں کون سے کون سی نیکیاں ہوتی ہیں جو دوسری نیکیوں کے مقابلے میں زیادہ بڑی ہوئی ہیں یہ قرآن و سنت میں ہم کو بتایا گیا اگر ہم یہ علم حاصل کر لیں تو دوسروں کے مقابلے میں ہم زیادہ نیکیاں کر کے زیادہ اونچا مرتبہ جنت کا پا سکتے ہیں آج کی اس گفتگو میں ایسی کچھ نیکیوں کے بارے میں ہم دیکھیں گے کہ اسلام میں اوقات کے اعتبار سے کون سے اوقات ہیں کون سی نیکیاں افضل ہیں کون سے ٹائمنگس کون سی جگہیں ہیں جہاں پر زیادہ ثواب انسان کو نیکیاں کرنے سے ملتا ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ اعمال میں بہتر اعمال کون سے ہیں ساری نیکیاں اچھی ہیں لیکن نیکیوں میں زیادہ آخرت کے اعتبار سے نفع دینے والی کونسی سی نیکیاں ہیں تاکہ یہ ہی نیکی ہم کرنے کے بعد میں زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کر سکیں سب سے پہلی نیکی اور سب سے بڑی نیکی اگر کوئی ہے تو وہ ایمان ہے اس لیے کہ ایمان باقی نیکیوں کے لیے قبولیت کا دروازہ ہے اگر ایمان ہی نہ ہو نیکیاں قبول نہیں ہوں گی اور ایمان جب آدمی کے پاس آ جائے تو پھر اس کی باقی نیکیاں بھی قبول ہو جاتی ہے جیسے چابی ہے چابی کے بغیر دروازہ کھلتا ہے نہیں تو اسی طرح سے آدمی کا نیکیوں کا دروازہ نیکیوں کی قبولیت کا دروازہ ایمان کے بغیر نہیں کھلتا ہے جو بھی آدمی شرک کرتا ہو اور اسی پر مر جائے اس کے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں آدمی کو چاہیے کہ ایمان کو صحیح کرے اور اپنی توحید کو صحیح کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں اقبال اعمالی المان اب اللہ سارے امال میں سب سے سب سے بڑا اور سب سے افضل عمل اکیلے اللہ پر ایمان رکھنا اکیلے اللہ پر ایمان رکھنا یعنی اکیلے اللہ کو بطور معبود تسلیم کرنا اللہ کو معبود ماننے کے اعتبار سے صرف ایک اللہ پر معبود ہونے کا یقین رکھنا اللہ کے سوا کوئی عبادت کی لائق نہیں اس بات کا یقین رکھنا تو آپ نے فرمایا افضل العمالی المانب اللہ سارے اعمال میں سب سے افضل عمل ایک اکیلے اللہ پر ایمان رکھنا ہے کسی اور معبود پر آدمی ایمان نہ رکھے کسی اور کو معبود تسلیم نہ کرے. اس لیے کہ آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات قرآن کریم میں بھی کہی گئی من اشرختہ اے نبی اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے تمام اعمال برباد کر دیے جائیں گے اور آپ خسارا اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے حالانکہ ہم جانتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرک سے بہت دور تھے آپ سے کوئی خطا بھی نہیں ہوتی تھی لیکن اللہ تعالی نے آپ کو یہ قاعدہ بتلا دیا تاکہ آپ کی امت اور ساری انسانیت اس قاعدے کو سنے قرآن میں اس کو پڑھے اور ان کو معلوم ہو کہ جب نبی کے لیے قاعدہ بدلنے والا نہیں تو پھر سارے لوگوں کے لیے بھی قائدہ ویسا ہی باقی رہنے والا ہے تو سب سے بڑا عمل اللہ کے نزدیک ایک اللہ پر ایمان رکھنا ہے ایمان سارے اعمال میں سب سے بڑا عمل ہے اس کو امام احمد اور ابن حبان نے روایت کیا ہے اسی طرح سے ایمان کے شعبے ہیں خود ایمان میں بھی ہیں ایمان کا ایک عمل دوسرے سے بڑھا ہوا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المان ابر شربہ الہ اللہ ایمان کے تہتر سے زیادہ شعبے ہیں شاخیں ہیں جس کو ہم ڈپارٹمنٹ کہتے ہیں برانچز کہتے ہیں ایمان کی کئی شاخیں ہیں آپ نے فرمایا ستر اور اس سے زیادہ شاخیں فق الحا قول لا الا اللہ الحلہ اور ان میں سب سے بڑا شعبہ اگر کوئی ہے تو اللہ الہ الا اللہ کا اقرار کرنا ہے اللہ الہ الا اللہ زبان سے آدمی کہے ایمان کا سب سے اونچا شعبہ ہے سب سے اونچا لیول ہے وہ ادنا ایمان تت الدا طریق اور سب سے اس میں ادنا درجہ ایمان کے اعمال میں سب سے نچلا درجہ کیا ہے راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا و حیا اشو بطمن ایمان اور آپ نے فرمایا کہ حیا بھی ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے حیا کیا ہے ایک انسان کو اللہ کی نعمت کا استحضار ہو اور اپنی کوتاہیوں کا احساس ہو اور انسان کو لگے کہ اللہ نے سب کچھ دیا میں نے اللہ کے لیے کیا کیا یہ جو شرم انسان کو آئے اس کا نام کیا ہے حیا اس کو کہتے ہیں جو انسان کو گناہوں سے روکتی ہے اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا جس سے معلوم ہوا کہ امال میں سب سے بہترین اور اونچا درجے والا عمل اللہ کے نزدیک لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے آگے بھی حدیث آئے گی اسی طرح سے اللہ کے حقوق میں عبادتی اعمال میں جو بدن سے کیے جاتے ہیں ان اعمال میں سب سے افضل عمل نماز ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ خدیش میں فرماتے ہیں جان لو کہ سارے اعمال میں جو تم کرتے ہو تمہارے سارے اعمال میں سب سے بہتر عمل نماز کا عمل ہے یعنی آدمی جتنے بھی عمل کرتا ہے اس میں دو تقسیم ہیں ایک گناہ دوسرے نیکی نیکیوں میں بہت سارے عامال ہیں ان تمام امال میں سب سے افضل عمل جو بدن سی کیا جائے وہ کون سا ہے نماز کا عمل ہے یعنی اگر آدمی دو رکت نماز پڑھ رہا ہے تو وہ ساری نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی کر رہا ہے بدن کو عمل میں لگانا ہے اور اگر بڑے سے بڑا ثواب پانا ہے تو اس کے لیے سب سے بہترین عمل جو پانچ منٹ میں آدمی دو رکت پڑھ لے سب سے بہترین عمل کیا کر سکتا ہے آدمی دو رکت نماز پڑھ سکتا ہے آپ دیکھیں ایک صحابی ان کو قتل کرنے کے لیے لوگ تیار ہوئے تو انہوں نے کیا کہا مجھ کو صرف دو رکت نماز پڑھنے کے لیے آخری وقت ہے اور لوگ قتل کرنے والے ہیں پوچھ رہے ہیں کیا کرنا ہے بتاؤ انہیں کہا بس مجھ کو دو رکت نماز پڑھنے کی مہلت دے دو تو ایک آدمی جب دین کی قدر اس کو ہو جاتی ہے تو وہ انسان برابر امال کرنے والا بنتا ہے تو ان اعمال میں سب سے افضل اور بہترین عمل کیا ہے نماز کا پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان خیر جان لو کہ تمہارے سارے اعمال میں سب سے بہترین عمل اگر کوئی ہے تو وہ نماز ہے اس کو امام احمد ماجہ حاکم اور بےحقی نے روایت کیا ہے اسی طرح سے امام اتبرانی نے بھی الکبیر میں اس کو روایت کیا ہے نماز کے اعتبار سے یہ تو بدن والا عمل ہوا اور اللہ کے حقوق میں سے یہ عمل ہوا اللہ کا حق ہے کہ اللہ کی عبادت کیا جائے حدیث میں بھی معاذ ابن جبل کی حدیث آپ کو یاد ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا حق بندے پر یہ ہے کہ بندہ اللہ کی عبادت کرے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے تو اللہ کی عبادت کرنا اللہ کا حق ہے اور ان اللہ کے حقوق میں سب سے بڑا حق کون سا ہے کہ آدمی نماز پڑھیں اپنے بدن سے وہ عمل کریں جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری الفاظ اگر آپ دیکھیں آپ کی وفات سے پہلے آپ کہہ رہے تھے اصلاح، اصلاح، وما نماز نماز اور تمہارے غلام تمہارے غلام کا خیال رکھو تو سارے اعمال میں سب سے بہتر عمل نماز کا عمل ہے افسوس کی چیز یہ ہے کہ آج مسلمان عام طور سے اس سب سے اہم ترین چیز میں سب سے زیادہ کوتا ہی کرتے ہیں اس سب سے اہم ترین چیز میں مسلمان آج کوتا کرتا ہے ایسا عمل جو مسلمان اور غیر مسلم کے درمیان فرق ہے لیکن آج مسلمان نماز کے سلسلے میں سب سے زیادہ لاپرواہ ہے ہر چیز کے لیے اس کے پاس ٹائم ہے نماز کے لیے اس کے پاس ٹائم بھی بہت بزی ہے اور قربان کرتا ہے تو سب سے پہلے کس کو کرتا ہے نماز کو کرتا ہے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اسی طرح سے ایک تو اللہ کا حق ہے لیکن بندوں کے بھی انسان پر حقوق ہوتے ہیں اس اعتبار سے وہ عمل جو بندے کی نسبت سے کیا جائے ان میں سب سے اچھا عمل کون سا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان تدخل علی سرورا سارے کامال میں سب سے بہترین عمل افضل ترین عمل یہ ہے کہ تو اپنے مسلمان مومن بھائی کو خوش کرے کوئی آدمی اس کو نہیں کی سمجھتا ہے نیکی نہیں سمجھتا ہے مسلمان آج آپس میں لڑ کر ایک دوسرے سے روٹ کے الگ ہو کے دشمنیاں پیدا کرتے ہیں اور آپ دیکھیں رشتے داروں میں رشتے میں کہاں تعلقات ہوتے ہیں ایک رشتے دار جب دوسرے رشتے دار سے ملتا ہے تو تیسرے رشتے دار کی برائی کرتا ہے کہ نہیں ایسے ہی ہے میتھمیٹکس ہمارا کیسا ہے ایک رشتے دار جب دوسرے رشتے دار سے ملتا ہے تو تیسرے رشتدار... لوگوں کو لگتا ہے ابھی ایک گھنٹہ بیٹھنا ہے کیا ڈسکس کریں دین کی معلومات تو ہے نہیں دنیا کی معلومات بھی ہے نہیں اور تیسری معلومات اگر ہے تو کیا ہے فلاں رشتے دار نے ایسا کیا اور فلاں رشتے دار نے شادی میں مجھ کو بیٹھنے کے لیے کرسی نہیں دیا فلا نے فلاں کے ولی میں مجھ کو سلام نہیں کیا فلا نے نے دیکھ کر مجھ کو چہرہ پھیر لیا یہی باتیں ہوتی ہیں عام طور سے آپ دیکھیں آپسی جھگڑے آپسی ناراضگیاں آپسی دشمنیاں بے بنیاد دشمنی کوئی بنیاد بھی اس کی نہیں ہوتی ہے غلط فہمیاں بدگمانیاں اس طرح کی چیز ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سارے امال میں سب سے بہترین عمل کیا ہے آپ فرماتے ہیں افضل العمالی آدمی یعنی پرابلم کیا ہے حدیث کیا بتا رہی ہے ہم کیا کرتے ہیں حدیث کیا بتلا رہی ہے افدل العمالی سرورا سارے امال میں سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ تو اپنے ایمان والے بھائی کو خوش کرے ہمارا معاملہ الٹا ہے ہم کو لگتا ہے سب ہم کو خوش کرنا ہم کسی کو خوش نہیں کریں گے ہم چاہتے ہیں کہ سب ہماری خوشامد کریں سب ہم کو سلام کریں سب ہماری ہماری جو ہے تعظیم کریں آدمی چاہتا ہے کہ سب ہم, ہم کو خوش کریں یہی وجہ ہے کہ آدمی شکایتیں لے کے بیٹھتا ہے کہ فلانے نے سلام نہیں کیا فلانے نے مسافہ نہیں کیا فلانے نے ہم کو دیکھ کے چہرہ پھیر لیا ہم اگر یہ چاہیں کہ ہم دوسروں کی تعظیم کریں ہم دوسروں کا اکرام کریں ہم دوسروں کو خوش کرنے کی کوشش کریں ایک پریشان مسلمان ہے دنیا سے پریشان ہے مسائل اس کے ہیں تھوڑی دیر آپ کے پاس آ کے بیٹھ گئے آپ اس کو خوش کر دیئے اس کا ذہن اس کی چیز سے ہٹا دیا اللہ کی بڑائی اس کے سامنے بیان کی اس کو بتایا کہ صبر کرو اس کو بتایا کہ آپ کو اجر ملے گا تکلیف پر آدمی خوش ہو جاتا ہے ایک آدمی اپنے چار الفاظ اپنی زبان سے اگر بیان کرے ان چار باتوں کی وجہ سے ایک آدمی اگر ہمت کھویا ہوا انسان گناہوں کی طرف جانے والا اور اس کا ارادہ کرنے والا اللہ سے ناراضگی دل میں پیدا ہے ایسا کوئی انسان ہے آپ اس کو خوش کر دیے اس کا ایمان صحیح ہو گیا اس کی زندگی صحیح ہو گئی اس سے بڑھ کے آپ کو کیا چاہیے وہ زندگی پر عمل کرتا رہے گا آپ کو سوا ملتا رہے گا آدمی دو لفظ بولنے کے لیے بھی بخل کرتا ہے اب ملا, ملے گا مسلمان ایک دوسرے دیکھے گا پہلے وہ سلام کرتا کہ نہیں کرتا یہ آج ہمارا حال معاشرے کا معاشرہ ہمارا کیسا ہونا چاہیے ایک مسلمان دوسرے سے ملے تو دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کے کے دل میں خوشی پیدا ہو دونوں کے دل میں خوشی پیدا ہو ایسا اظہار کرے انسان کہ مجھ کو تم سے مل کر خوشی ہوئی ایسا اظہار کرنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اف دل المؤمن سرورا سارے اعمال میں سب سے افضل ترین عمل یہ ہے کہ تو اپنے ایمان والے بھائی کو خوش کرے اور او اوتخان یا پھر اس کے قرض کو تو ادا کرے او تو خبزا یا تو اس کو اپنی روٹی کھلا دے چھوٹے عمل ہیں کہ ایک آدمی یعنی کسی مسلمان کے کسی نہ کسی اعتبار سے کام آئے اگر مالی اعتبار سے نہیں تو کم سے کم ایک وقت کا کھانا اس کو کھلا دے اگر کوئی فقیر مسکیم تنگ دست غریب ہے پڑوسی ہے یا کوئی رشتے دار ہے کوئی بھی اجنبی ہے. اجنبی ہے آج مسجدوں میں لوگ آتے ہیں اور تنگ دست ہوتے ہیں مسافر ہوتے ہیں کون پوچھتا اس کو کھانا کھائے کہ نہیں حضرت سے? کون پوچھتا اس کو یہ اور بات ہے آج بہت سارے بزنسمن مین فقیر بھی ہیں یہ بھی آج تک جو ہے یہ بھی ایک برانچ بن گیا ہے یہ بھی ایک بزنس ہے کہ آدمی جو ہے یعنی مانگنے کو بزنس بنا لیا ہے لیکن ان میں کئی سچے بھی ہوتے ہیں بےچارے جو پریشان ہوتے ہیں ان کو کوئی بھی دیکھتا نہیں اور آدمی شبہ کی وجہ سے حقدار کو بھی حق نہیں دیتا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے آدمی واقعی اتنا زیادہ اگر سوچ سمجھ کے جانچ پڑتال کر کے اگر پرفیکٹلی اگر ضرورت مند نکلا تو مدد کرنے لگ جائے آپ بتائیے اللہ اگر ساتھ اللہ اگر ہمارے ساتھ ایسا کرے کہ ہمارے پاس اتنا سب کچھ ہے اور پھر بھی مانگ رہے ہیں اللہ کا تمہارے پاس جب نہیں دیتے ہم تو کیا ہوگا سمجھ میں آ بات تو آدمی کو چاہیے کہ اگر اس کو لگتا ہے کہ یہ آدمی مسکین ہے اس کو دے دے اس کا تعاون کرے اس کی مدد کرے اور بہت سے تو مسکین نہیں ہوتے لیکن واقعی محتاج ہوتے ہیں بظاہر نہیں ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں ہوتے ہیں تو انسان کو چاہیے کہ ایسے افراد کی مدد کرے او تقین ہودین اس کا قرض تو ادا کر تو اما ہو یا اس کو کم سے کم روٹی کھلا دے خبز کے معنی روٹی کے ہوتے ہیں اس کو ابن اب دنیا نے قدا الحوائج میں اور امام البحقی نے اپنی کتاب شعب المان میں اس کو روایت کیا اسی طرح سے ابن سعد نے بھی اس کو طبقات میں روایت کیا ہے اور یہ حدیث حاصل درجے کی ہے تو حقوق العباد کے اعتبار سے کہ ایک, ایک انسان کسی مسلمان کے کام آئے مالی اعتبار سے تعام کے اعتبار سے یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے تو الفاظ سے کسی کو خوش کر دے اس میں بخل نہ کرے اتنا کنجوس آدمی نہ ہو جائے کہ کسی کو خوش بھی نہیں کر سکتا ہے اسی طرح سے امال میں جیسے آپ نے دیکھا سب سے افضل عمل نماز ہے نماز میں بھی بعض اوقات اور بعض صفات اور بعض جگہوں کے اعتبار سے نماز کی فضیلت بڑھ جاتی ہے ہم کو نہیں معلوم ہوتا ہے اس لیے ہم ثواب زیادہ نہیں کما پاتے ہیں آئیے دیکھتے ہوں کیا ہے اوقات کے اعتبار سے فرض نمازوں میں سب سے افضل نماز کون سی ہے ایک تو اعمال میں افضل نماز نماز میں فرض نماز سب سے اہم ان میں کون سی نماز افضل ہے وقت کے اعتبار سے کون سے وقت کی کون سی نماز سب سے افضل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابد السلواتی یومر جمع آتی جماطم ساری نمازوں میں سب سے افضل نماز اللہ کے نزدیک جمعہ کے دن فجر کی نماز جماعت سے پڑھنا ہے کون سا دن جمعہ کا کون سی نماز فجر کی کیسے پڑھنا ہے جماعت سے پڑھنا ہے کہ فجر کی نماز جمعہ کے دن جماعت سے اگر آدمی پڑھتا ہے ساری نمازوں میں سب سے افضل نماز یہ ہے سب سے نماز یہ ہے. اس کو امام برقی نے شعب الایمان میں اور ابو نعیم الاصفہانی نے اپنی کتاب خلیت الاولیاء میں روایت کیا ہے رواج صحیح صحیح درجے کی ہے اسی طرح سے اوقات کے اعتبار سے نوافل نمازوں میں کون سا وقت افضل ہے یہ تو وہ فرض کے لیے جمعہ کی نماز یعنی جمعہ کے دن فجر کی نماز ہمارے ہاں پر لوگ جمعہ کو آتے ہیں اور جمعہ میں آ کے پوچھتے ہیں مسئلے کئی لوگ اگر ایک آدمی جمعہ کے لیے آ گیا اور اس نے فجر نہ پڑھی ہو تو کیا وہ پڑھ سکتا ہے سوچنے کی چیز ہے ناشتہ کر کے نہیں آیا ناشتہ کر کے آیا ہے آپ کے پاس ناشتے کے لیے وقت ہے آپ کے پاس فجر کی نماز کے لیے وقت نہیں صبح اٹھنے کے بعد پانچ بجے سے لے کر ایک بجے تک ہے. پانچ بجے سے ایک بجے تک چھ گھنٹے وہ رکا ہے ناشتہ کیا پیشہ پکانا دوستوں سے ملنا آفس جانا یہ کرنا بس پکڑنا سب کچھ اخبار پڑھنا بھی ہے اس کو ٹائم نہیں ملا اس کو ٹائم کب ملا جمعہ کی نماز میں بتائی کتنے افسوس کی چیز ہے آج یہ مسلمانوں کا ہے فجر کی نماز روزانہ جماعت کے ساتھ پڑنا چاہیے اگر عذر ہے بستر پر ہے یا کوئی اور عذر ہے بارش وغیرہ بہت ہے یا کچھ اس طرح کی ازرے دور ہے بہت تو ایسی صورت میں گنجائش ہے لیکن بہت سے مسلمان پڑوس میں مسجد ہے لیکن مسجد میں نہیں آتے ہیں نماز ہی نہیں پڑھتے ان کی نماز کہاں ہوتی ہے ان کی نماز کہاں ہوتی ہے بستر میں ہوتی ہے اور کے سوئے اور سردیوں میں تو سردیوں میں تو سب بستر میں ہی رہتے ہیں عام طور سے. کتنے کم لوگ ہوتے ہیں جو مسجد میں نماز کے لیے آتے ہیں تو جمعہ کے دن سب سے افضل نماز جمعہ کے دن فجر کی نماز جماعت کے ساتھ میں نوافل میں اوقات کے اعتبار سے کون سی نماز سب سے افضل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل فی مکتوبتی اللیل فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز رات کے یعنی رات کے وقت میں جوف اللہ رات کے پیٹ میں رات کے بیچ و بیچ یا رات کے حصے میں ایسے وقت میں جب کہ ایک دم رات تاریخ ہو جائے رات غالب آ جائے ایسے وقت میں آدمی نفل نماز پڑھے یہ فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز ہے اس کو تاجد کی نماز کہتے ہیں اس کو قیام الہل اس کو سلاۃ اللہ کہتے ہیں تو تحجد کی نماز سب سے افضل نماز ہے نوافل میں اس کو امام مسلم ابودا ترمی نسیب نے روایت کیا ہے اسی طرح سے جگہ کے اعتبار سے کون سی نماز افضل ہے جگہ بدلنے سے بھی نماز افضل ہو جاتی ہے اور یہ نوافل کے لیے ورنہ فرد نمازوں کے لیے بہترین جگہ کون سی ہے مسجد ہے یہ نوافل کے اعتبار سے میں بتا رہا ہوں تو نفل نمازوں میں جگہ کے اعتبار سے فضیلت بڑھ جاتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضلو تمہاری سب سے افضل نماز وہ ہے جو تم اپنے گھروں میں پڑھتے ہو سوائے فرض نماز کے یعنی فرض نماز گھر میں نہیں پڑھنا ہے بلکہ فرض نماز مسجد میں پڑھنا ہے لیکن نفل نمازوں میں سب سے افضل کون سی ہے جو تم گھر میں پڑھتے ہو بلکہ ایک روایت میں کہ وہ نماز جو ایسی جگہ پڑھی جائے کہ آدمی کو کوئی نہیں دیکھتا ہے وہ اس نماز سے جو لوگوں کے سامنے پڑی جائے پچاس درجے زیادہ فضیلت رکھتی ہے پچاس گنا زیادہ فضیلت ملتی ہے دو رکعت پڑھا یہاں بھی اتنا ہی ٹائم لگا اتنا ہی وقت لگا اور گھر پہ جانے کے بعد وہی نماز پڑھا ہے اس کا زیادہ سواب ہے پچاس گنا زیادہ سواب ہے اس کو تو آپ بتائیے پچاس گنا مل رہا ہے اس کو آدمی عقل مندی سے نیکی کرے تو اس کے لیے زیادہ مراتب مل سکتے ہیں اس کو ورنہ رسمی ہمارے یہاں پر کیا ہے ہماری دینداری عام طور سے رسمیت والی ہے چل رہا ہے روٹین میں چل رہا ہے کچھ سوچ رہے نہیں ہے جیسا روٹین ہے روٹین کے اعتبار سے ہماری نیکیاں ہوتی ہیں کوئی پکڑنے والا نہ ہو تو نیکیاں بھی نہ کرے آدمی بہت سے تو ایسا حال ہوتا ہے یہ تو لوگ دیکھیں گے بولیں گے کیا حضرت کیا چل رہا تمہارا تو نیکیاں ماحول مل رہا ہے تو نیکیاں کر رہا ہے اگر اکیلا کہیں پہاڑ پہ ہو تو کون پوچھنے والا ہے اس کو کئی لوگوں کی دینداری تو لوگوں کی بنیاد پر ہوتی ہے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اس لیے ہم کو نیکیوں کے اعتبار سے بہت ہی حساس رہنا چاہیے اور نیکیوں کے اوقات ان کی فضیلت کو سمجھ کے موقع کا فائدہ اٹھانا چاہیے اسی طرح سے نماز کی صفت کے اعتبار سے کون سی نماز افضل ہے کیسی نماز پڑھنا چاہیے نماز کے اندر کیسی کوالٹی ہونا چاہیے کیسا وصف نماز کا ہو کیسی نماز پڑھنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل طول السلاتی ساری نمازوں میں سب سے افضل نماز وہ ہے جس میں لمبا قیام ہو طول قنوت لمبا قیام اس میں ہو جب آدمی نماز پڑھے نوافل میں ہیں اس لیے کہ فرض میں یہ حکم نہیں ہے فرض میں کیا کرنا ہے مختصر پڑھنا ہے اس لیے معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے جب بہت لمبی نماز پڑھاتے تھے اور لوگ پریشان ہو گئے ان کی وجہ سے تو اللہ کے نبی صلی اللہ اور اس نے ان کو ڈانٹا اور کہا کہ تم وہ شمسی بابو اور یہ اور یہ صورتیں نہیں پڑھ سکتے چھوٹی چھوٹی صورتیں آپ نے ان کو پڑھنے کے لیے کہا بہت لمبی نہیں لیکن اکیلا آدمی نماز پڑھے تو اس کے لیے کیا ہے اکیلا آدمی طویل قیام کرے لمبا قیام کرے اور یہ بہتر ہے کہ اکیلے میں جب پڑتا ہو جسے آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ تاجد کی نماز جب پڑتے تھے تو صاحبی کہتے مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ نو اتنا لمبا آپ قیام کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں میں سوجن آ جاتی تھے پاؤں میں سوجن آ جاتی تھی آپ سے کہا گیا کہ آپ کی تو مغفرت ہو چکی ہے پھر آپ اتنا کیوں کرتے ہیں آپ نے فرمایا افلاب ان شکورا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں تو میں یہ جو عبادت کر رہا ہوں اتنا مجاہدہ شکر کی وجہ سے کر رہا ہوں اگرچہ مغفرت ہو چکی ہے جہنم کا خوف نہیں ہے ٹھیک ہے اللہ نے وعدہ کیا ہے نبی کے لیے کہاں سے جہنم کی بات ہی مشکل ہے لیکن اللہ نے جو جنت دی ہے وعدہ کیا ہے تو اس کے لیے اللہ کا شکر ہے میں شکر کے طور پر نماز پڑھ رہا ہوں تو عمل کرنے والے کے لیے بہانا صحیح ہے اور نہیں کرنے والے کے لیے بھی بہانا چاہیے کیوں نماز نہیں پڑھ رہے ای تھا ایسا تھا ویسا تھا پیشاب پکانے کی ضرورت پیدا ہو تو باس وغیرہ سب بھول جاتا ہے گا باس باس بولے ہو یہاں پہ نہیں چھوڑنے کے لیے تیار ہو. مجھ کو جانا ہے پیشاب پکانے کے لیے جانا ہے مجھ کو کوئی باس نہیں کوئی باس نہیں میں خود باس ہوں وہاں پہ سمجھ میں آتا ہے برابر کہ باس باس نہیں ہوتا ہے لیکن دین داری کے اعتبار سے آدمی جتنے گنا کرتا ہے کتنی نیکیاں چھوڑ دیتا ہے کتنے فرض چھوڑ دیتا ہے آدمی خود غور کرے اللہ کو ہر ایک کو جواب دینا ہے تو یہاں پر معلوم ہوا کہ نماز کی صفت کے اعتبار سے جو نماز جس میں قیام لمبا ہو یعنی جس میں کرت زیادہ ہو بڑی بڑی صورتیں پڑی جائیں ایسی نماز اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے اور قرآن کریم میں بھی آپ دیکھیں وَقُومُ لِلَّهِ اللہ تعالیٰ نے فرمائے اللہ کے آگے فرما بردار بنے کھڑے رہو تو قیام کی حالت کے ساتھ اللہ نے کس کو جوڑا ہے کنوت کو جوڑا ہے تو اس لیے علماء نے کہا کہ لمبی قرت کرنا اس سے مراد ہے تو سب سے بہترین نوافل میں نماز وہ ہے جس میں لمبا قیام ہو روزوں کے اعتبار سے سب سے اچھے روزے کون سے ہیں نفر روزوں کی بات کر رہا ہوں ورنہ فرض میں رمضان ہے ہم سبھی ہی جانتے ہیں نوافل کے اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اف دلسیامی باد رمادان اشہر البی تدو المحرم اللہ کے نزدیک رمضان کے مہینے کے بعد سب سے افضل روزے اگر ہیں تو وہ اس مہینے کے ہیں جس کو تم محرم کہتے ہو محرم میں کون سا روزہ ہوتا ہے نویں اور دسوی کا روزہ ہوتا ہے دسوی آشورہ ہوتا ہے اور اس سے ایک پہلے نویں کا بھی روزہ رکھا جاتا ہے تو یہ جو نو اور دس کا روزہ ہے سارے سال بھر کے روزوں میں سب سے افضل ہے لوگ یہ نہیں رکھتے ہیں رجب کے روزہ کوئی رکھتا ہے کوئی کیا روزہ رکھتا ہے کوئی 15 شابان کے روزے رکھتے ہیں جو کہ ثابت بھی نہیں ہے ابھی 15 شابان گزری ہے اس کی حدیث جو ذکر کی جاتی ہے عام طور سے ابن ماجا کی کہ جب پندرہ شاہبان کی رات ہو تو اس کی رات کو قیام کرو اور اگلے دن روزہ رکھو یہ روایت موضوع ہے جھوٹی روایت ہے اس لیے کہ اس کی سند میں ایک راوی ہے ابن ابھی صبر امام احمد ابن حمبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ابن ابھی صبرہ حدیثیں گھڑا کرتا تھا اس کی حدیث معتبر نہیں ہوگی لوگ بہت سارے روزے کیا کچھ نہیں رکھتے ہیں لیکن واقعی جن کی فضیلت ہے علم نہیں ہونے کی وجہ سے علم کی کمی کی وجہ سے ان اعمال سے محروم ہو جاتے ہیں اس لیے علم عمل کے لیے چابی ہے جیسے ایک اس مسافر کے لیے نقشہ ہوتا ہے اگر اس کا نقشہ صحیح ہوگا اور اس کے مطابق چلے گا تو منزل پہ پہنچے گا ورنہ اندہ دھند اپنی سواری بھگائے گا کہیں بھی پہنچ جائے گا واپس آنے میں ڈبل ٹائم جائے گا بلکہ بعض اوقات گڑھے میں بھی جا سکتا ہے ہلاکت میں جا سکتا ہے اس لیے علم ہونا بہت ضروری ہے تو اب رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اس مہینے کے ہیں جس کو تم محرم کہتے ہو اس کو امام نسائی نے روایت کیا اور یہ روایت صحیح ہے دن کے اعتبار سے ایک اور بات آپ نے روزوں میں بیان کی کہ جو اور زیادہ رکھنا چاہتا ہو اس کے لیے سب سے بہترین ترتیب روزوں کی کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سم افضل سیامین سیام داود سو میمن وفطر فطر یومن, یومن آپ نے فرمایا کہ سارے روزوں میں سب سے افضل روزے داؤد علیہ السلام کی ترتیب جو تھی داؤد علیہ السلام کے روزے سب سے افضل روزے ہیں ویسا رکھ اگر افضل رکھنا ہے سارے روزوں میں داود السلام کی طرح رکھ کیسے سم سو میومن یومن ایک دن روزہ ایک دن نہیں روزہ ایک دن چھٹی یعنی ایک دن چھوڑ کے روزہ رکھنا سارے روزوں میں سب سے افضل کیا ہے آپ بھی سال بھر میں ایک دن روزہ رکھے ایک دن نہیں رکھے اس لیے جو لوگ کہتے نا فلاحے بزرگ تھے زندگی بھر روزہ رکھتے تھے افضل نہیں ہو افضل کیا ہے جس کو یعنی سیام الدہر کہتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے کیا آدمی ہمیشہ بزرگوں کی تعریف میں آتا ہے کہ وہ سال بھر روزہ رکھا کرتے تھے کبھی افطار نہیں کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں سب سے افضل روزہ کون سا ہے یہ داود علیہ السلام کا روزہ ہے ایک دن روزہ رکھتے تھے ایک دن نہیں رکھتے تھے معلوم ہوا کہ ایک دن روزہ رکھنا چاہیے ایک دن نہیں اگر کوئی ہمیشہ روزہ رکھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ترتیب ہے سب سے افضل یہی سے افضل کچھ نہیں ہے اس کو امام انسائی نے روایت کیا ہے اور یہ روایت صحیح ہے ہجرت کے اعتبار سے ہجرت کس کو کہتے ہیں ایک انسان کے لیے دین پر چلنا ناممکن ہو جائے کسی علاقے میں تو وہ اس علاقے کو چھوڑ کر اس علاقے کو چھوڑ کر ایسی زمین پر ہجرت کرے جہاں پر اس کو دین پر چلنے میں آسانی ہو اس کو کیا کہتے ہیں ہجرت ہجرت کا لفظ ہجارہ سے ہے ہجارہ کے معنی چھوڑنا ہوتا ہے اور ہاجرا کا مطلب ہوتا ہے ہاجرہ کا مطلب ہوتا ہے, مطلب ہے مائگریٹ کرنا ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں نقل ہو جانا وہی پڑاؤ ڈال دینا وہی رہنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین میں سے افضل ترین ہجرت کیا ہے آپ نے بتلایا افضل المہاجرین منہ جانا اس حدیث کو امام اتبارانی نے الکبیر میں روایت کیا ہے سارے مہاجرین میں سے سب سے افضل ترین مہاجر وہ ہے جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جن سے اللہ نے منع کیا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ چھوڑنا یہ اصل ہجرت نہیں ہے کیونکہ وہاں ہجرت کیوں کر رہا ہے گناہوں سے بچنا مشکل ہے اس لیے لیکن آدمی ایک علاقے سے یہاں سے ہندوستان چھوڑ کے کوئی آدمی مکہ چلا گیا ہجرت کر کے لیکن مکہ میں جا کے اگر گناہ کرتا ہے تو کیا یہ مہاجر اس کی ہجرت صحیح ہے اس کی ہجرت صحیح نہیں ہے اصل ہجرت کیا ہے واقعی اگر ہجرت ہے تو یہ کیا ہے کہ ایک آدمی جہاں کہیں ہو وہاں گنا کو وہاں گناہوں کو چھوڑ دے تو اصل ہجرت یہ ہے کہ ایک انسان گناہوں کو چھوڑ دے پھر اس کے اور مراتب بھی ہیں کہ علاقے کے اعتبار سے گنا کے علاقے کو چھوڑ دے ایسے علاقے میں رہے جہاں پر آدمی دین پر چل سکتا ہے پھر لوگوں کے اعتبار سے بھی ہجرت ہوتی ہے کہ ایسے لوگوں کو چھوڑ دے جن کی صحبت میں رہ کے گناہ کرنے پڑتے ہیں تو ایسے لوگوں کو چھوڑ دینا تو اس طرح سے ہجرت کے کئی مراتب ہوتے ہیں کبھی افراد سے ہجرت ہوتی ہے کبھی جگہ سے ہجرت ہوتی ہے لیکن اصل ہجرت کیا ہے اصل ہجرت اور ان ساری ہجرتوں کا مقصد کیا ہے آدمی گنا سے بچے تو آپ نے فرمایا سب سے اچھا مہاجر سب سے افضل مہاجر وہ ہے جو گناہوں کو چھوڑ دے جو گناوں کو چھوڑ دے جن سے اللہ نے منع کیا ہے اسی طرح سے جہاد جہاد بولتے لوگوں کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں جہاد اسلامی امال میں سے ہے لیکن خامقان لوگوں کی جان کا دشمن بننا یہ جی جہاد نہیں ہے یہ اسلام میں منع ہے ہاں اسلامی حکومت میں جہاں حاکم کو ضرورت محسوس ہو جنگ کی وہ کر سکتا ہے اور آج چاہے مسلم ملک ہو یا غیر مسلم ہو وہاں پر جو بھی گورنمنٹ ہوتی ہے جب ان کو لگتا ہے کہ وار کرنا ضروری ہے آپشن نہیں ہے تو وار کرنا پڑتا ہے لیکن ہر آدمی کا کھڑے ہو جانا دوسروں سے لڑنے کے لیے یا لوگوں کی جان کا دشمن بن جانا حکومت کے خلاف سازشیں کرنا یا بم دھماکے کرنا یہ اس کو جہاد نہیں کہا جاتا اسلام میں عمل نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد میں سب سے افضل جہاد قرار دیا کس چیز کو آپ فرماتے ہیں افضل الجہادی اس کو امام الطبرانی نے الکبیر میں روایت کیا ہے آپ فرماتے ہیں سارے جہاد میں سب سے افضل جہاد ایک آدمی کا اللہ کی خاطر اپنے نفس سے جہاد کرنا ہے لوگوں کو یہ حدیث معلوم ہی نہیں ہے غیر مسلموں کو نہیں معلوم ہے وہ سمجھتے جہاد کا لفظ آتی ان کو کیا لگتا ہے مسلمان کے ہاتھ میں پرانے زمانے میں تلوار اور نئے زمانے میں بندوق گن مشین اور بس مسلمان اسی کو جہاد قرار دیتے ہیں جہاد کے صرف اتنے معنی نہیں ہے آپ دیکھیے جہاد جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے افضل جہاد کس کو کرار دیا ہے اسلام کے دشمنوں سے آدمی لڑ رہا ہے اپنے آپ سے نہیں لڑ رہا, آپ سے لڑ رہا ہے اپنے آپ سے لڑ رہا ہے اپنے آپ سے لڑنا جو ہر وقت سب سے بڑا دشمن کون ہے انسان کا شیطان ہے اس کا نفس ہے جو اس کو جہن بنانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے تو باقی جہاد کا انکار ہم نہیں کرتے ہیں لیکن سب سے افضل کیا ہے جو ہر وقت کا چوبیس گھنٹے کا جہاد اس کو آپ کہہ سکتے ہیں جو جنگ ہوتی ہے وہ تو زندگی میں کبھی ہوتی ہے اسلامی حاکم جب کہتا ہے کہ آپ جنگ کرنا ہے تب جا کے جنگ ہوتی ہے ایک تو وہ حالت ہے اسلام کے دشمن کے خلاف مسلم حکومت کے خلاف جو بھی حملہ کر رہے ہیں ان سے جنگ کرنا اسلامی حکومت طے کرتی ہے لیکن جو چوبیس گھنٹے کا جہاد ہے وہ کون سا جہاد ہے وہ نفس کا جہاد ہے کہ ایک آدمی اپنے نفس سے لڑتا رہے اللہ کی رضا کی خاطر شیطان جو اس کو وسوسے ڈالے اس کا نفس جو گمراہی کی طرف اس کو لے جانے کی کوشش کرے تو اس سے لڑنا اپنے آپ سے لڑتے رہنا یہ اصل جہاد ہے سب سے افضل جہاد ہے اسی لیے آپ نے فرمایا افضل الجہادی منجا دن فی دزا سب سے افضل جہاد آدمی کا اللہ کی خاطر اپنے نفس سے جہاد کرنا ہے اس کو امام اتبرانی نے روایت کیا اور شیخ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے اسی لیے کئی رحمت اللہ علیہ نے زاد المعاب میں جہاد کے مراحتی بتائے ایک مرتبہ یہ ایک مرتبہ یہ ایک مرتبہ اس کی کلاسفکیشن اس کی کئی اس کی قسمیں بتائی ہیں تو اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے نفس سے جہاد کرے قرآن کے تعلق سے قرآن سارے کلام میں آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے امام مسلم وغیرہ نے بھی اور اسی طرح سے بخاری میں بھی الفاظ میں ہیں مختلف الفاظ میں اور نسری کے الفاظ بھی ہیں کہ ان خیر الحدیثی کتاب اللہ سب سے بہترین بات اگر ہے تو کس کی بات ہے اللہ کی کتاب ہے سارے کلام میں سب سے افضل کلام کیا ہے وہ اللہ کا کلام ہے قرآن کریم ہے اس اعتبار سے اس کلام کا پڑھنے والا بھی اور سیکھنے والا بھی اور سکھانے والا بھی سب سے افضل انسان ہے اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیرکم من تعلم قرآن و تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے تو قرآن کا سیکھنا سکھانا سب سے زیادہ بہترین عمل ہے علمی اعتبار سے علم کے اعتبار سے سب سے بہترین عمل کیا ہے قرآن کا سیکھنا اور سکھانا اس لیے کہ سارا علم قرآن پر مبنی ہے سارے علوم کا جو چشمہ جس کو آپ کہیں منبع جس کو آپ کہیں سورس جس کو آپ کہیں وہ قرآن کریم ہے قرآن کریم میں سب سے افضل کیا ہے اگر مثلا آپ بیٹھے ہیں آپ کچھ پڑھنا ہے پانچ منٹ آپ کے پاس ہیں آپ قرآن میں پڑھنا چاہیں تو ظاہر بات آپ کہیں سے بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو ثواب ہی چاہیے آپ کو میموری ریفریش نہیں کرنا ہے اپنی آپ کو ثواب چاہیے زیادہ ثواب چاہیے تو آپ کیا پڑھیں اسی اعتبار سے قرآن میں بھی بعض جگہوں کو افضل بتایا گیا ہے تو آئیے دیکھتے ہوں کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افدل القرآن الحمد للہ رب العالمین اس حدیث کو امام حاکم اور بحقین شعب الایمان میں روایت کیا ہے آپ فرماتے ہیں قرآن میں سب سے افضل ترین حصہ کیا ہے الحمد رب العالمین یعنی یہ صورت سورت الفاتحہ قرآن کی سب سے افضل سورت ہے یہی ہو جائے کہ آپ دیکھیں گے نماز میں اس کی تکرار ہے ہر رکعت میں پڑھنا ہے اور قرآن میں سب سے پہلے اس کو رکھا گیا ہے ہمارے بعض بھائی جہاں پڑھنا ہے وہاں تو نہیں پڑھتے جہاں نہیں پڑھنا ہے وہاں پڑھتے ہیں کہاں پڑھنا ہے پڑھتے نہیں ایک تو نماز میں امام کے پیچھے نہیں پڑھتے ہیں اور دوسرے جنازے میں نہیں پڑھتے ہیں جنازے میں فاتحہ نہیں دیتے ہیں حدیث میں کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سور فاتحہ سکھائیں ہیں بخاری وغیرہ میں آپ دیکھیں ابن عباس میں تو زور سے پڑھ کے سنایا اس کو آپ نے کہا اس لیے میں پڑھ رہا ہوں تاکہ تم کو معلوم یہ سننا چاہے نبی کا طریقہ یہی ہے تو قرآن کریم میں سورہ فاتحہ پڑھنا چاہیے نماز میں اور جنازے کی نماز میں بھی اس کو امام کے پیچھے پڑھنا چاہیے پہلے پہلی کے بعد میں اور جہاں نہیں پڑھنا ہے کھانا سامنے رکھا مردوں کی عید زندوں کی عید دی اس کے اوپر سورہ فاتحہ کل چاروں کل پڑے ختم تو یہ جو حساب اتنی اسلام میں تو جہاں پڑھنا ہے وہاں نہیں پڑھتے جہاں نہیں پڑھنا ہے وہاں پڑھتے ہیں سب سے افضل قرآن کیا ہے الحمدللہ رب العالمی قرآن کی سب سے عظیم ترین صورت یہ صورت الفاتحہ ہے اور اگر آپ چاہیں کہ آپ کو بہت ثواب ملا دیکھیے سورہ فاتحہ میں تقریبا ڈیڑھ حروف ہیں ڈیڑھ سو کے قریب حروف ہیں جس کو آپ لیٹرز کہتے ہیں ایک حرف پر کتنا سوا ملتا ہے دس نیکیاں ملتی ہیں وہ منیمم شروعات یعنی اسٹینڈرڈ ہے وہ اور کوالٹی کے حساب سے زیادہ بھی ملتا ہے تجوید اچھی ہے آپ کی آپ غور و فکر کے ساتھ پڑھ رہے ہیں اور اخلاص کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو اس کا معاملہ اور اونچا ہوتا چلا جائے گا لیکن منیمم کتنا ہے منیمم دس نیکیاں ملیں گی اگر دس نیکیوں کے اعتبار سے سورہ فاتحہ میں ڈیڑھ سو حروف کا اگر آپ حساب لگائیں کتنا ہوتا ہے ڈیڑھ ہزار یعنی سورہ فاتحہ کتنا وقت لگتا ہے پڑھنے کے لیے مشکل سے تین منٹ بہت کاری صاحب کے جیسا بھی پڑھے گا تو پانچ منٹ لیکن اس تین منٹ میں دو منٹ میں آدمی کتنا کتنی نیکیاں کما سکتا ہے ڈیڑھ ہزار یہاں وہاں کے دنیا بھر کے ترانے مسلمان پڑتا ہے قوالیاں گاتا ہے کیا کچھ نہیں کرتا ہے اللہ رحم کرے گانے گاتے بیٹھتا ہے نوجوانوں کا حال آپ دیکھیں کسی بھی نائی کی دکان کے سامنے کھڑا رہے گا دن میں پانچ سو پچپن مرتبہ کنگھی کرے گا بار بار اندر جائے گا پانی مارے گا کنگھی کرے گا پھر باہر آ کے رکے گا کیوں یہ شو ہیں ہے ولہ میں کوئی یعنی ایسی بات نہیں کر رہا ہوں جو نہیں ہے میں کوئی خیالی بات نہیں کر رہا ہوں یہ آج ہمارے نوجوان کا حال ہے وہ قوم کیا ترقی کرے گی جس کا کریم ایسا ہو جس کا نوجوان کا یہ حال ہو کہ آج بازاروں میں نائن کی دکان کے باہر وہ دن میں کنگیاں کر کے ایک بن کے کھڑا ہوتا اور ٹی شرٹ پہن کے اپنی ہیلپ دکھاتے ہوئے کہ مجھ کو چنو مجھ کو چوائس کرو آنے جانے والے لوگوں کے لیے اپنی زینت کا اظہار کر رہا ہے اس کے لیے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے کیسا قوم ترقی کرے گی پھر ہم روتے ہیں کہ مسلمانوں کا یہ حال ہے اور مسلمانوں کا وہ حال ہے مسلمان نوجوان کا کیا حال ہے اس لیے کہ کسی بھی قوم کی ترقی جو ہوتی ہے وہ اس کے بزرگوں کی علم اور اس کے تجربے اور رہبری اور اس کے نوجوانوں کی کوششوں سے ہو ہمارا حال یہ ہمارے بزرگوں کا حال کیا ہے ہمارے بزرگوں کا حال یہ ہے کہ پہلے سے جو چلتا آیا آپ دادا کے زمانے سے آج بھی وہی کریں گے نئے علم کے لیے دل کھولتے ہی نہیں ہے رسم و رواج میں ہمارے بزرگ پڑے ہیں یعنی وہ چیزیں جو ثابت نہیں ہیں اسی میں پڑے ہوئے ہیں اللہ ماشاء اللہ اچھے لوگ بھی ہیں جو چاہے کسی بھی عمر میں بات پہنچے قبول کرتے ہیں لیکن میکسیمم لوگوں کا حال یہ ہے یہ کہاں سے نیا لے کر آئے تو یہ اس طرح سے بزرگوں کا حال یہ بڑوں کا حال. بزرگوں کا مطلب اولیاء کی بات نہیں کر رہا ہوں میں ہمارے ہماری قوم کے جو عمر دراز لوگ ہیں ان کا یہ حال ہے بداعت میں خرافات میں رسم رواج میں پڑے ہوئے ہیں اور نوجوان نوجوان ہمارے ماڈرن کلچر میں پھنسے ہوئے ہیں تو یہ ایک دم پرانے اور وہ ایک دم نئے کمبنیشن بھی دونوں کا نہیں ہوتا ہے میچ بھی نہیں ہوتے دونوں کیسا حال مسلمانوں کا کیا حال ہے آج یہ حال مسلمانوں کا ہے تو سب سے افضل ترین کتاب اللہ کی ہے اور اس میں سب سے بہتر کلام اور سب سے بہتر سورت جو ہے بہترین وہ سورت الفاتحہ ہے آپ نے ڈیڑھ ہزار نہیں کیا بیٹھے بیٹھے کما سکتا ہے پانچ منٹ کے اندر پانچ منٹ کے اندر اس کو امام حاکم اور بحقی نے شعب المان میں روایت کیا ہے قرآن کی سب سے افضل آیت کون ہیں ہے ابئی اب نکاب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب المندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ اس نے مجھ سے کہا اے اب المندر ان کی کنیت ہے ابل مندر من کتاب اللہ اعظم، تیرے پاس اللہ کی جو آیتیں ہیں یعنی نے جن آیتوں کو یاد کیا ہے ان میں سب سے عظیم ترین آیت کون سی ہے کیونکہ قاری تھے ابیب نکاح بہت بڑے قاری تھے قرآن کے حافظ تھے آپ نے ان سے پوچھا کہ تجھ کو جو صورتیں اور جو آیتیں یاد ہیں قرآن یاد ہے اس میں سب سے افضل اعظم آیت کون سی ہے قال قلت اللہ رسول ہو آدم انہوں نے کہا اللہ اور رسول ہی بہتر جانتے ہیں اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں صحابہ ادب سے کہتے تھے کالا کالا اب ایو من کتاب اللہ آدم آپ نے پھر وہی سوال رہا ہے اے اب المندر قرآن کی آیتوں میں تیرے پاس سب سے عظیم ترین آیت کون سی ہے بتا کالا کلس اللہ اللہ اللہ الح القیوم انہوں نے کہا کہ میں نے آیت پڑھی یعنی آیت القرسی آیت اللہ فاربافی صدری آپ نے میرے سینے پر ہاتھ مارا اور کہا لکھا یا ابل مندر العلم کہا کہ اے اب تجھ کو تیرا علم مبارک ہو تجھ کو تیرا علم مبارک ہو یعنی صحیح جواب دیا اس حدیث کو امام ابوداؤد نے روایت کیا ہے سنن ابداؤد میں اور صحیح روایت ہے اس کے قریب قریب مسلم میں بھی روایت موجود ہے جو اسی معنی میں ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کی سب سے عظیم ترین آیت کون سی ہے آیت الکرسی لمبی آیت دوسری ہے لیکن عظمت والی آیت کون سی سب سے عظیم ترین آیت آیت الکرسی جس میں اللہ کی توحید کا بیان ہے تو آپ تھوڑے وقت میں کچھ پڑھنا چاہیں آپ آیت الکرسی پڑھ سکتے ہیں یہ ایک سب سے عظیم ترین آیت آپ نے قرآن کی پڑھی تو قرآن کی سب سے عظیم آیت آیت الکرسی ہے اگر آپ زیادہ سے زیادہ ثواب چاہتے ہیں اور اللہ کا تقرب چاہتے ہیں قرآن پڑھ کے چلتے پھرتے لیٹے کروٹ پر آپ چاہتے ہیں آیت الکرسی پڑھیے اور یہ ایسی آیت ہے کہ اگر ایک بندہ رات میں اس کو پڑھ کے سوئے تو رات بھر اللہ کی طرف سے ایک حفاظت کرنے والا فرشتہ اس کے ساتھ موجود رہے گا اور رات بھر شیطان اس کے قریب نہیں آئے گا بخاری کی روایت ہے دو چیزیں بتائی یہاں پہ رات بھر شیطان قریب نہیں آئے گا اور رات بھر فرشتہ اس کی حفاظت کرے گا تو اب بتائیے اتنی اتنی بڑی چیز ہے لیکن مسلمانوں میں رات میں سوتے وقت کتنے لوگ ہیں جو آیت الکرسی پڑتے ہوں گے ہم اتنے زیادہ بیزی ہو چکے ہیں کہ اہم ترین کام چھوڑنے کے آدی ہو چکے ہیں یہ بہت افسوس کی چیز ہے رات میں آپ لیٹ گئے دکان کا حساب مکان کا حساب فلانے کی شادی ہے اس میں اس کو کیا دینا ہے ڈبا ٹفن کا دینا ہے یا بالٹی اس کو دینا ہے ہمارے گھروں میں یہی چلتا ہے یہی ہوتا ہے نا عام طور سے یا آدمی اکیلا بھی ہے اگر تو پھر سوچتا رہتا ہے کل فلانے سے میٹنگ ہے کل اس کے پاس جانا ہے کل اس سے جھوٹا وعدہ کیا تھا اس کو پورا کرنا ہے رات میں آدمی سوچتا ہے ی حال میں نیند آ جاتی ہے اور صبح میں اٹھتا ہے تو کان میں شیتان پیشاب کر کے گیا ہے کیوں اس لیے کہ دس بجے اٹھائے اس کی صبح کتنے بجے ہوتی ہے دس بجے ہوتی ہے فجر کی نماز بھی نہیں یہ حال مسلمانوں کا آپ بتائیں کہاں کہاں جا رہے ہیں مسلمان اللہ ہم سب کو خیر کی توفیق عطا فرمائے رات میں سوتے وقت میں آدمی کو چاہیے کہ اگر ممکن ہو وضو کر لے وزو کرنا یہ ایک سیکورٹی اس کے لیے پھر اسی کے ساتھ میں آیت الکرسی پڑھ لے اور اسی کے ساتھ میں تینوں قل وغیرہ جو پڑھتے ہیں اس کو پڑھ کے تین مرتبہ بدن پر تھتکار ہاتھ پہ تھتکار کے پورے بدن پہ ہاتھ پھیرے اور پھر تینتیس مرتبہ سبحان اللہ تینتیس مرتبہ الحمدللہ للہ چونتیس مرتبہ اللہ اکبر اور پھر لیٹے لیٹنے کے بعد میں اللہ مقین آداب اخمرتہ ایسو عبادک اور اس طرح سے جو بھی دعائیں آئی ہیں آدمی اس طرح سے عمل کر کے کیوں نہیں اٹھے گا فجر میں यहां रात को बैठा है कितने बज रहे हैं रात को हाथ में एक मशीन का टुकड़ा लेके बैठता है वो और सामने एक डिब्बा होता है रात में दिन में तो टाइम मिलता नहीं रात में मिला बैठा देख रहा है देख रहा है देख रहा है एक चैन उसको नहीं आता है कभी इधर थोड़ा कभी उधर चैनल भी इतने ज्यादा हो गए कि कौन सा देखना हो उसको परेशानी है एक जमाना था लोग टीवी बाहर लेके बैठते थे पूरा गांव मिलकर देखता था आज आदमी के घर में इतने चैनल हो गए हैं कि उसको मालूम नहीं घर में झगड़े होते हैं बच्चे चाह रहे हैं कार्टून देखना उनका चैनल अलग है बीवी का अलग है ब्यूटी पार्लर वाला उसका अलग है शोहर का अलग है इसको न्यूज देखना है इसको मैच देखना है तो घर में एक दूसरे के इंतजार में सब बैठे इनका हो ये यह, यहां से दफा हो तो हमारा नंबर लगे अगर कोइनसाइड हो गया एक टाइम पर सबका आ गया तो फिर तो समझ लो मुसी फिर इसमें मेम साहब जीतेगी इसमें बीवी जीतेगी ये हाल मुसलमानों का है آج رات میں دیکھے دو دو بجے تک کوئی چوراہے کے اوپر کوئی جو ہے میں نے باہر کوئی گھروں کے اندر ٹی وی میں مشکول صبح کیسا ہماری صحیح کیسی ہوگی ہماری صبح رات میں آدمی آیت الکرسی پڑھ کے سوئے جتنا جلدی ہو سکے سوئے اگر کوئی مجبوری ہے اور بات ہے کوئی کام ہے آفس کا کام ہے سمجھ میں, سمجھ میں آنے والی چیز ہے لیکن آدمی فجر کو ذہن میں رکھ کے رات میں اپنا معاملہ کرے تو سورہ الفاتحہ اور آیت الکرسی سورت اور آیت یہ دو چیزیں ہم نے دیکھی قرآن میں سب سے افضل ہیں علاج کرنے کے اعتبار سے کیا افضل ہے ہمارے یہاں پر بہت سارے جو ہے یعنی کرامتی ذکر ہوتے ہیں لوگ کیا کچھ نہیں کرتے ہیں صاف ستھری سورتیں ہیں اور ہر بچے کو اور مسلمان کو یہ عام طور سے یاد ہوتی ہیں علاج کرنے کے لیے کسی کو اگر نظر ہو گئی کسی کا کچھ مسئلہ ہو گیا کوئی بیمار ہو گیا کسی کو ایسا لگ رہا ہے کہ اس کو کچھ جو ہے جادو کا اثر ہے یا کچھ بھی ہے اس طرح سے کچھ بھی مسئلہ ہے جو عام قانون سے اوپر کا ہے اس کے علاج کے لیے کیا ہے کل اعظب ربن لوگوں کو ایسا لگتا ہے کچھ عجیب ہونا تو اچھا سیدھا سادہ کچھ دے دیے تو پسند نہیں آتا لوگوں کو کوئی اگر یہاں سے نیمبو نکالے وہاں سے نیمبو نکالے اور پھر علاج کرے تو اس کو زیادہ اچھا لگتا ہے اصل لگتا کچھ تو ہو رہا ہے مطلب ایکٹیویٹی دکھائی دے رہی کچھ تو لیکن کوئی کہے مولوی صاحب اگر کہیں ٹھیک ہے سورہ پاتا پڑھ کے دم کر دو تو اس کو ایسا لگتا ہے کیا ہے یہ نے کچھ زیادہ ایکسٹرا دکھایا نہیں اس نے کچھ اس نے کچھ سپر چیز نہیں دیا سادہ سادہ ہے تو قرآن ہے. اس کو معلوم نہیں ہے اس لیے کہ یہی اصل ہے وہ تھوڑی دیر کی شفا اس سے ملتی ہے لیکن وہ شفا نہیں ہوتی وہ آگے اور بیماری کو لے کے آتا ہے کیوں اس لیے کہ وہ جنات کو خوش کرنے کے لیے لیمبو کاٹنا مرغی کاٹنا یہ کرنا ہوتا ہے اس میں تھوڑی دیر کا فائدہ ہوتا ہے وہ جن تھوڑی دیر کے لیے جاتا ہے اس کے بعد پھر آتا ہے پھر آتا ہے بغیر سلام کی ہوگی اور پھر ستاتا ہے اور اسلام گیا وہ الگ شرکی عمل کر کے اپنے اسلام کو برباد کیا وہ الگ پھر واپس آتا ہے تو صاف ستھرا عمل ہے جو حدیث میں ہم کو بتایا گیا وہ کیا ہے سب سے اچھا کیا ہے سب سے اچھا تعویز کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک صحابی سے جن کا نام ہے ابن آبس آپ نے کہا عابس اے ابن آبس آبس کے بیٹے اللہ اخبیر بی کا بھی اف دلیما متعود لوگ جس چیز سے تعویذ کرتے ہیں ان میں سب سے اچھا تعویذ تجھ کو بتلاؤ قل اعوذ برب ابل قل اعوذ برب الناس ہاتین صورتن یہ دو صورتیں سب سے اچھا تعویذ ہے لیکن تاویز تعویذ کس اعتبار سے تعویذ پڑھنے کے اعتبار سے باندھنے کے اعتبار سے نہیں اس کو تمیما کہتے ہیں تعویذ پڑھنے میں ہوتا ہے اب بتائیے قرآن میں آپ کہتے ہیں کل برب الناس تو میں تاویز کرتا ہوں اعوذ کا یہی مطلب ہوتا ہے تو یہ آپ پڑھ رہے ہیں نا تو آپ تھوڑی نا کچھ لٹکائیں گلے میں یا آپ قرآن پڑھنے سے پہلے کیا کرتے ہیں اعوذ باللہ من شیطان الرجیم گلے میں ڈالتے ہیں آپ آپ کیا کرتے ہیں سوچئے ذرا اس کو یاد رکھیے مسلمانوں کو معلومات نہیں ہیں عام طور سے جب بھی آپ قرآن پڑھیں کیا حکم ہے ف عدا قراط القرآن فستا بلہ مین شیطان جب بھی تو قرآن پڑھے تو شیطان جو مردود ہے اس سے اللہ کا تعویذ کر لے تو تعویذ کیسا کرتے آپ آپ کیا اس پہ لکھتے اعظب بل مین شیطان رضیم اور گلے میں ڈالتے ہیں نہیں آپ پڑھتے ہیں اوز بل تو تعویز پڑھنے سے ہوتا ہے تاویز پڑھنے سے ہوتا ہے ہمارے نام بدل دیئے اس لیے کنفیوژن پیدا ہو گیا ہاں تمیما لٹکانے سے ہوتا ہے جو لٹکایا جاتا ہے گلے میں اس کو کیا کہتے ہیں تمیما اس کو تمیما کہتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ سے فرماتے ہیں سب سے بہترین تعویز یا تعوز جس کو آپ کہتے ہیں جو بندے کرتے ہیں وہ سب سے اچھا کیا ہے نے فرمایا کل الفلق قل اعوذ او الناس یہ دو صورتیں آپ پڑھیں کسی کو آپ کو لگ رہا ہے بچے کو نظر ہو گئی بچہ بیمار ہو گیا جن کا اثر ہے جادو ہے کچھ بھی ہے آپ اتنا پڑھ کے دم کر دیں اس کے اوپر یا صرف پڑھ دیں تب بھی کافی ہے اتنا آپ کے لیے کافی ہے اور بھی دعائیں اس کے لیے آئی ہیں خاص طور سے نظر وغیرہ کے لیے لیکن یہ دو صورتیں کیا ہیں سب سے بہترین رقیہ ہے سب سے بہترین علاج کی چیز ہے اس کو امام انسائی نے روایت کیا اور یہ صحیح ہے हमारे यहां पर क्या होता है बच्चा देखो बच्चा कैसा हो गया अब बिस्तर पर पड़ा हुआ है कल तक तो अच्छा था अच्छा शाम में खेल रहा कूद रहा था नानी बोलती लाओ नमक नमक लेके सर से पांव तक पांव से सर तक चक्कर मार के उसके बाद उसको कहां डालते हैं आग में डालते हैं अब आग में जब वो तरत तरत तर -तर होता है तो क्या होता है हाँ देखो निकला इसका अब वही नमक लेके नानी पर से अगर करके आग में डालेंगे तो तभी भी होगा اور بغیر کسی کے اوپر کر کے بھی ڈالیں گے تو کیا نمک میں جن تھا <laughs> اگر آپ نمک ویسے ہی لے لو اور آپ اس کو چولہے میں ڈال دو کسی پہ آپ نے پھیرا نہیں کچھ پڑا نہیں کچھ نہیں سیدھا لا کے نمک آپ نے لے کے ڈال دیا مارکیٹ تو مارکیٹ والے میں تھا یا نمک میں تھا کہاں تھا جن نمک کا قاعدہ ہے ویسا ان لوگوں کو کیمسٹری معلوم نہیں ہونے کی وجہ سے اس طرح سے جو ہے خورافات میں لوگ پڑ جاتے ہیں یہ ساری چیزیں غلط ہیں چیزیں غلط ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ اور بتلایا وہی ہم کو کرنا چاہیے تو سب سے بہترین رقیہ کیا ہے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ رب الناس یہ کی روایت ہے اور شیخ نے اس کو صحیح کہا ہے عبادت میں عبادتی امال میں سب سے افضل عمل کیا ہے اللہ سے دعا کرنا سب سے اونچا عمل جو بندے کے مرتبے کو بڑھاتا ہے جس میں عبادت کی بندگی کی شان پائی جاتی ہے وہ کون سا عمل ہے وہ دعا کا عمل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل العباد الدعاء سب سے افضل ترین عبادت اللہ سے دعا کرنا ہے سب سے افضل عبادت دعا ہے اس کو امام حاکم اور اسی طرح سے ابن سعد وغیرہ نے روایت کیا ہے تو اور یہ صحیح روایت ہے تو معلوم ہوا کہ عبادتی اعمال میں سب سے بہترین عمل کون سا ہے اللہ سے دعا کرنا اس اعتبار سے نماز بھی کیا ہے دعا ہے اس لیے کہ سالات کے معنی عربی میں کیا ہوتے ہیں دعا ہی کے ہوتے ہیں اور دعا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے ہمارے یہاں پر بھی عام طور سے دعا کا ویسا اہتمام نہیں ہوتا ہے جیسا کہ ہونا چاہیے یہ بیدت, وہ بیدت کرتے کرتے آدمی دعا ہی چھوڑ دیتا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے آدمی کچھ نہ کچھ دن بھر میں اللہ تعالی سے مانگے اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کے کچھ طلب کرے لیکن بدات اس میں نہ کرے اکیلے میں بیٹھا اس کا جی چار اللہ سے مانگنا ہاتھ اٹھایا اور اللہ سے دعا کی تو اس طرح سے اللہ سے دعا کرنا چاہیے اپنے مسائل کے حل کے اعتبار سے صرف اتنا ہی نہیں بلکہ بندہ جب اللہ کو پکارتا ہے تو اس کے دل کی کیفیات کی اصلاح ہوتی ہے آدمی اللہ کو پکار رہا ہی نہیں تو اس کا ریلیشن ہی نہیں اللہ سے فون پہ اس سے بات کر رہا ہے اس سے بات کر رہا ہے تو بات کرنے سے تعلقات قائم ہو رہے ہیں اللہ سے کہاں بات کر رہا ہے اللہ کو پکارے اللہ کو پکارے اللہ سے دعا کرے تو تھوڑا وقت آدمی کبھی دن میں ایسا نکال لے کہ جو اس میں بیٹھ کے اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا کہ اللہ سے دعا کرے ہاتھ نہیں اٹھانا بغیر ہاتھ اٹھائے بھی دعا مانگ سکتا ہے تو اللہ سے دعا مانگنا چاہیے اپنے مسائل کے حل کے لیے اور اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو سخت ناپسند کرتا ہے جو اللہ سے دعا نہیں کرتا ہے جو دعا نہیں کرتا اللہ اس کو پسند نہیں کرتا ہے ہاں دعائیں گنجولارس نہیں پڑنا چاہیے لوگ دعاؤں کے نام پہ کیا کچھ نہیں پڑتے ہیں تو اس طرح کی دعائیں جو خرافاتی دعائیں ہیں جو سابت نہیں ہیں ان سے بچے آدمی بہتر دعائیں وہ ہیں جو خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے اسی طرح سے اذکار میں ذکر بھی اللہ کی عبادت ہے اللہ کو یاد کرنا ذکر میں سب سے افضل ذکر کون سا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ذکر لا الہ الا اللہ و افدل الدوار الحمد للہ اس حدیث کو امام تمدی نسائی ابن ماجہ ابن حبان اور حاکم نے روایت کیا اور یہ حسن روایت ہے آپ فرماتے ہیں سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے آدمی اللہ کو ذکر کرنا چاہتا ہے لا الحلہ لا الح اللہ, اللہ, اللہ آدمی اس طرح سے اللہ کا ذکر کر سکتا ہے اس پہ دھیان دے آدمی کی وہ کیا کہہ رہا ہے میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں اور یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ایک ہی معبود ہے میں کسی کے آگے نہیں جھکتا اللہ کے آگے دل کی کیفیات یہ ہونا چاہیے آدمی جتنا چاہے کہہ سکتا ہے آدمی راستے سے مسل مسجد جا رہا ہے گھر سے نکل کے دکانوں کے بورڈ پڑھنے سے اچھا الہا الہا الہا الہا الہا الہا پڑھے. ہم اوقات کتنے ضائع کرتے ہیں آپ بتائیے کتنا وقت ہمارا یہ وقت گیا واپس نہیں آئے گا آپ ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں آپ لائن میں کھڑے ہیں آپ کا دسواں نمبر ہے اب آپ کا نمبر آنے تک آپ دیکھ رہے ہیں اس کو, ہوا؟ اس کو کیا ہوا اس کو کیا ہوا اس کو کیا ہوا کیا ہونے والا آپ ڈاکٹر ہیں آپ اس کا علاج کرنے والے ہیں آپ کے دیکھنے سے آپ کی طبیعت خراب ہونے والی ہے اچھی ہونے والی ہے پیشنٹ کو دیکھنے سے وقت ضائع کر رہا ہے وہاں ٹی وی بھی رکھا ہوتا ہے بعضوں کا اب ڈاکٹر بھی سمجھدار ہو گئے ہیں پیشنٹ کا نمبر جلدی نہیں آپ پریشان کرتے وہاں بھی ٹی وی لا کے رکھ دیا بزی ہو جاؤ اس میں بیزی ہو جاؤ آدمی بیٹھے بیٹھے وہاں پر قرآن پڑھ سکتا ہے یاد آپ کو نہیں آپ سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں آپ کو جتنا یاد ہے آپ ریوائز کر سکتے ہیں آپ کو قرآن نہیں یاد ہے ٹھیک ہے آپ ذکر کر سکتے اللہ کا لا الہ الا اللہ الہ اللہ سلحان اللہ الحمد نہیں کر سکتے کر سکتے سستی انسان کی سب سے بڑی دشمن ہے آدمی بعض اوقات گنا کا ارادہ نہیں کرتا ہے لیکن سستی نیکیوں سے محروم رکھتی ہے دو برائیاں ہیں ایک گناہ کا جذبہ اور نیکی میں دوسرا سستی سستی انسان کو بہت بڑے بڑے کام دنیا کے بھی اور دین کے بھی محروم کر دیتی ہے سستی کی وجہ سے آدمی دنیا میں بھی ناکام ہو جاتا ہے دین میں بھی ناکام ہوتا ہے آخرت میں بھی ناکام ہوگا تو آدمی سستی نہیں کرے نیکی کا موقع ہے نا کر لے آدمی موقع واپس نہیں آنے والا ہے ہو سکتا ہے ابھی باہر نکلنے کے بعد موت ہو جائے ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے موت ہو سکتی ہے آدمی ذکر کر رہا ہے اللہ کا ذکر کرے تو موقع جو ہے اس کو صحیح استعمال کرے آدمی بیٹھا ہے فرصت سے بیٹھا ہے کھانا وانا کھا لیا ازکار جو بھی آئے حدیث میں آئے ہیں آدمی ان کا اہتمام کرے اس پر ثواب بھی ہے اور اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے اور اس سے آدمی محفوظ رہتا ہے آپ بتائیے آپ ذکر کر رہے ہیں آپ نگاہ آپ کی سکتی ہے نہیں چل سکتی ہے آپ گاڑی چلا رہے ہیں آج بولتا کہاں نگاہ کی حفاظت نہیں ہوتی اچھا آپ گاڑی پہ آپ سواری کر رہے ہو آپ اس پہ ذکر کرتے جاؤ دیکھو آپ کو شرم آئے گی آپ نیچے نگاہ کرو گے ہوگا کہ نہیں ہوگا آدمی کی نگاہ صحیح حفاظت ہوتی جب آدمی مسلسل ذکر کرے دنیا میں بڑی بڑی چیزیں دیکھے گا اللہ کا ذکر کر رہا یاد آئے گا اللہ سب سے بڑا ہے اللہ کے پاس سب کچھ ہے اصل آ کرتے دنیا نہیں دنیا میں عمارتیں دیکھ رہا یہاں کی زیب و زینت دیکھ رہا ہے آدمی فورنس کا دل صحیح رہے گا اس کا دل صحیح چلے گا جب وہ اللہ کا ذکر کرنے والا ہوگا فارغ اوقات میں آدمی موقع تلاش کر کے اللہ کا ذکر کرے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے معلوم ہوا فرماتے ہیں افضل الکری لا الہ الا اللہ سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا ہے وہ افدل العا الحمد للہ اور سارے ساری دعا میں سب سے افضل دعا الحمد ہے تو یہ یہ کچھ اعمال ہیں جن کو حدیث میں خود افضل بہترین اچھا اللہ کا محبوب عمل کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ مشکو اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق ددہ فرمائے انشاءاللہ کسی اور درس میں سے آگے اور چیزیں بھی ہیں انشاءاللہ ہم اس کا بھی تذکرہ کریں گے